عزاب قبر کا قرآن شریف ہاں جی ہاں تشریف رکھی ابا اصل میں ایک ہمارے یہاں فرقہ پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ عذاب قبر حق نہیں ٹھیک ہے صاحب اور اس کو امام غزالی پر انہوں نے منسوب کیا کہ امام غزالی اس کے قائل نے کہ امام غزالی کے احیاء العلوم اور کیمیائی سعادت میں باضابطہ عذاب, عذاب قبر کا ذکر جو ہے وہ کیا نام ہے صاحب مشکات نے کیا اور تمام مدسے نے اس کو کیا اور ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں پوری ایک باب میں تین فصلے ہیں اور اس کا سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا تو اس سے تین سوال ہوتے من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنتا تقلفی حق حاضر رجول پوچھا جاتا تیرا رب کون وہ کہے گا ربی اللہ تیرا دین کیا وہ کہے گا دینی الاسلام پھر حدیث شریف میں کہ حضور علیہ السلام کو دکھا کر گچا جاتا کہ تو ان کو کیا کہتا تو قبر والا کہے گا مسلمان اگر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں اتنا من حبیب کا وہ کون ہے جس سے تو بہت زیادہ محبت کرتے رہا حبیب کون ہے وہ حضور کا نام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور فرشتے یہ کہیں گے یہ سارے ابواب کے حدیثوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو فرشتے کہ ہم تو پہلے سے جانتے تھے تو ایسا کہے گا پھر کہا جاتا ہے کہ لاؤ جنت سے ایک بستر لا اور بستر جنت کا بچھایا جائے گا قبر اور کہا جائے گا کہ ایک دریچہ ایک کھڑکی جنت سے کھول دو تاکہ قیامت تک کہ یہ جنت کی ہواؤں سے بہراور اور متمد ہوتا رہے اسی طرح جب آدمی سوالوں کا جواب نہیں دے گا جو مسلمان نہیں ہوگا یا بے دین بد مذہب ہوگا وہ حضور علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے گا تو فرشتے یہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی اسے جانتے تھے کو یہ کہے گا اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا کہ کہا جائے گا کہ جہنم سے بستر لاؤ اور جہنم کے بستر پر اسے لٹایا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ جہنم سے کھڑکی کھولو تاکہ قیامت تک جو ہے وہ اس جہنم کے عذاب سے گویا اس میں مبتلا رہے گا اس پر اتنی حدیثیں ہیں کہ ہمیں تو بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ایک مرتبہ آج سے کچھ دس سال پہلے ہماری ہاں کھارا در میں کسی نے ایک رسالہ لکھ دیا تھا اور اس میں اس نے کہا کہ صاحب عذاب قبر جو ہے وہ حق نہیں تو عذاب قبر حق ہے اس وقت مجھے وہ آیت تو یاد نہیں مگر حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے عذاب قبر کا ذکر کر کے اس آیت کو تلاوت کیا کبھی آپ آ جائیں ہمارے مولانا کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آیت آپ کو میرے میں کمی یہ ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں اور وہ آیت آپ کو نکال کر دیں گے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں بھئی اس آیت میں تو واضح طور پہ ثبوت نہیں کہ عذاب قبر ہے مگر حضور علیہ السلام کی حدیث شریف اس آیت کو متعین کیا گیا کہ اس میں عذاب قبر کا ذکر ہے. جب اس آیت کو حضور ترجمہ فرمائیں اور حضور علیہ السلام فرمائے یہ عذاب قبر اس سے مراد تو اس سے بڑھ کر اس آیت کا ترجمہ کیا ہو سکتا وہ کبھی لکھوا لیجئے میں مولانا کو بتا دوں گا آپ کو اگر ضرورت ہو تو اس آیت کو لکھوا لیں اور یہ حدیث شریف مشکا شریف باپ اس بات عذاب قبر میں موجود ہے تو یہ غلط نظریہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد چھٹی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا بس جو کچھ ہوگا وہ قیامت میں ہوگا یہ اہل سنت جماعت کا مذہب نہیں کوئی اور صاحب ہو